الحمد یہ بند ہے بند ہے بند ہے الحمد للہ وحدہ من لا نبی عبادہ ولا رسول بعده ولا امه بعد امته ولا شريعه بعد شريعتي ولا کتاب بعد كتابي وصل الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب الارباء وخير الخلائق بعد الانبياء وحم قنجوم فسما التدا اب القتدا وحُم ففاطی حرحمۃ و اعوذ حلغر من بلّہ الرجيم بسم اللہ و من سمیتو مندون الله ولدین صدق اللہ وکالم و رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به في خیرہ الدّین و صدق رسول کریم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 کما با رکت اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ علی ابراہیم امنک محترم بزرگوں اور عزیز دوستو پیش نظر آیتِ مبارکہ سورہ بقرہ کی 165 نمبر آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ عَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو محبت کرتے ہیں جیسا محبت کرنے کا حق اللہ کے ساتھ ہے وَالَّذِينَ آمَنُونَ اشد الحب اللہ اور ایمان والوں کی یہ نشانی ہے ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں یعنی شدت کے ساتھ بہت گہرائی کے ساتھ اللہ کی محبت میں ایمان والے مبتلا ہوتے ہیں <خصوص> یہ آج کی ہماری گزارشات کی اساس اور بنیاد ہے <خصوص> انسان اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کے جوڑ سے پیدا کیا ہے ایک جسم اور دوسرا روح روح اور جسم کے جوڑ اور اتصال کا نام انسان ہے لہذا جسم کے اپنے کچھ تقاضے اور ضروریات ہوتے ہیں اور روح کے اپنے کچھ تقاضے اور ضروریات مثلا کھانا پینا یہ جسمانی ضرورت اور روحانی ضرورت جو ہے وہ جیسے انسان کا کسی چیز کے بارے میں جاننا علم حاصل کرنا یہ انسان کی روحانی ضرورت ہے آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں راستے میں کہیں آپ کو جھمگٹا نظر آ جائے تو آپ فوراً گاڑی روک کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا خیریت ہے یہ جاننے کی وہ حص ہے وہ ضرورت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ جانوں چھوٹا بچہ معصوم بچہ جو بالکل چھ مہینے سات مہینے کی عمر کا بچہ ہوتا ہے جب اس کو بیٹھنے کی اور پکڑنے کی اس میں صلاحیت آ جاتی ہے تو وہ پھر علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کسی بھی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے ہاتھ سے پکڑ کر وہ دیکھتا ہے یہ چیز نرم ہے کہ سخت ہے جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس چیز کی ساخت ایسی ہے تو پھر اس کو منہ میں ڈال کر اس کا ذائقہ دیکھتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے پھر جب اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ تو کڑوی چیز ہے یا میٹھی چیز ہے پھر منہ سے نکال کر پٹکتا ہے اس کی آواز سننا چاہتا ہے بے شک وہ چیز ٹوٹ جائے کانچ کا گلاس اگر بچے نے اٹھا لیا اور پٹک دیا تو ٹوٹ جایا کرتا ہے مگر وہ جاننے کی ہوس میں اس ہرس میں لگا ہوا ہے کہ میری معلومات میں اضافہ ہو تو اس کو کبھی منہ سے ٹیسٹ کرتا ہے کبھی اس کی آواز سننا چاہتا ہے یہ جاننے کی ہرس ہے تو یہ انسان کی روحانی ضرورت ہے انسان چاہتا ہے میں جس چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں اس کے بارے میں کچھ جاننے والا ہو جاؤں بلکہ اتنا کچھ جاننے والا ہو جاؤں کہ دوسروں کو بتاتا رہوں کہ تم جانتے ہو یہ یوں یوں یوں ہوتا ہے تو مختلف نظریات مختلف فلاسفروں نے پیش کیے کسی <تصفح> نے کہا جی انسان کی ضرورت کیا ہوتی ہے کسی نے کہا کیا ہوتی ہے مثلا ایڈل، ایڈلر ایک فلسفر گزرا ہے اس نے کہا انسان کے اندر جو سب سے بڑی قوت ہے وہ حصول طاقت کی تمنا ہے ایڈلر کہتا ہے کہ انسان طاقت کے حصول کی تمنا میں لگا رہتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا علم حاصل کروں اتنا مال حاصل کروں اتنے لوگوں کی حمایت حاصل کروں کہ پھر مجھے اقتدار مل جائے اور میں طاقتور بن جاؤں فرائیڈ ایک اور فلسفر گزرا اس نے کہا کہ انسان جو ہے اس کی سب سے بڑی ضرورت اس کی جنسی خواہش ہے چنانچہ وہ کہتا ہے اقتدار اور یہ چیزیں کچھ مانی نہیں رکھتی بلکہ جب یہ سب کچھ میسر آ جاتا ہے تو پھر انسان اپنے جنس کی تسکین کرنا چاہتا ہے لہذا اگر اس کو مال ملے حکومت ملے جو بھی مل جائے مگر انتہا اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں مزے کرتا ہوا زندگی گزاروں یہ فرائڈ کا نظریہ ہے ایک اور مورخ ایک اور فلاسفر گزرا میکڈونلڈ اس نے کہا انسان کے اندر حیوانی جبلت بہت زیادہ ہے لہذا انسان کے اندر حسد بگس فخر عجب، یہ جتنے امراض ہیں یہ انسان کی حیوانی جبلت کی وجہ سے ان سب نے اپنے اپنے طور پر نظریات پیش کیے مارکس کار مارکس ایک مائ... بہت بڑا فلاسفر معیشت دان گزرا کمیونزم کا بانی تو کتابیں سب سے پہلے کمیونزم پر اس نے لکھی ہیں تو پھر اس کے نظریات کو لیلن اور مسولینی وغیرہ لے کر چلیں وہ کہتا ہے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے مقصد ان سارے نظریات کے بیان کرنے کا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق کہتا ہے انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ اس کو یہ مل جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے مگر یہ ان سب کی باتیں ہیں اگر آپ ایک چیز پر غور کریں تو دنیا کے کسی بھی خطے کا انسان ہو کسی بھی رنگ و نسل مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو مگر ان کے ہاں سپریم پاور کے لیے اللہ کا تصور کسی نہ کسی حیت میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے کوئی اس کو گاڈ کہتا ہے کوئی اس کو بھگوان کہتا ہے کوئی اس کو دیوتا کا نام دیتا ہے مختلف ناموں کے ساتھ پوری انسانیت کسی نہ کسی عنوان سے اللہ کو پکارتی ضرور ہے کوئی اسے نیچر کہتا ہے جو کہتے ہیں نا ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نیچر کو مانتے ہیں اور وہ فطرت کہتا ہے قدرت تو اسلام جو قول فیصل بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق و مالک ہیں اور وہی اس قابل ہیں کیونکہ محبت کی انتہا یہ ہوا کرتی ہے کہ انسان جس کو چاہتا ہے پھر اس کے قدموں میں سر رکھ دیا کرتا ہے تو اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری محبت اللہ سے ہونی چاہیے بلزین آ منو اشد حب اللہ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ سے شدت کے ساتھ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور محبت کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ سر اپنے خالق کے قدموں میں گویا رکھ دیتے ہیں جو ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو یہ گویا ہم سر اپنے خالق کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات کا موجود ہونا اور اللہ کی ذات کو ٹوٹ کر چاہنا یہ انسانیت کے لیے نسخہ سکون ہے نسخہ کامیابی ہے اس کے علاوہ جتنے نظریات ہیں سب پھیلیں صرف یہی ایک نظریہ اور اس ایک نظریے کی اہمیت اتنی ہے کہ اس ایک نظریے کی بقا کے لیے اس ایک نظریے کی اشاعت کے لیے اس کی ترویج کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش سوا لاکھ انبیاء اور مرسلین کو بھیجا کہ یہی بات سمجھا دو چنانچہ آپ جس نبی کی دعوت کو اٹھا کر قرآن میں دیکھیں گے ہر نبی کی دعوت یہی ہے وہ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ہم نے قوم مدین کی طرف کوئی غیر نہیں انہی کے بھائی کو بھیجا شعیب کو فَقَالَ يَا یا قوم عبداللہ انہوں نے اپنے قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو مال الیر و علا عَادٍ أَخَاهُمْ ہُا ہم نے قوم عاد کی طرف کوئی غیر نہیں انہی کا قومی بھائی انہی کی برادری کا شخص ہو حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا فقال یا قوم انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی عبد اللہ مالکم من الہ غیر وہ الا سمود اخا ہم ہم نے قوم سمود کی طرف بھی کوئی غیر نہیں انہی کا انی کی برادری کا سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا فقال یا قوم عبد اللہ مالکم من عل غیر ان کی بھی یہی دعوت تھی کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو بلکہ ایک جگہ حق تعلی فرماتے ہیں وما ارسلام مِن قبل کمر رسول اللہ علی ان لا اللہ إِلَّا میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کی دعوت یہ نہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ابدیت بندے کو زیب دیتی اور معبود صرف معبود حقیقی حق تعالی ہے چنانچہ جو لوگ اپنے محبوب اور معبود الہ کے سامنے جھک جاتے ہیں سرنڈر ہو جاتے ہیں سر تسلیم خم کر دیتے ہیں وہ لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاتے ہیں دیکھیں قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے اس میں آپ کو دو تین طبقے نظر آئیں گے ایک اصحاب المیمنا ایک اصحاب المشما اور ایک سابقون سابقون الاولون یہ تین البقوں کا تذکرہ ہے ایک جہنم والے ایک جنت والے اور ایک سبقت لے جانے والے مگر سبقت لے جانے والے جو ہوتے ہیں وہ اکثر تھوڑے ہوا کرتے ہیں تعداد میں قلیل ہوتے ہیں اور ہوتے اس کیٹیگری کے ہیں کہ ان کا وزن بڑا ہوتا ہے سابقون سبقت لے جانے والے جو ہوتے ہیں وہ بے شک تعداد میں کم ہوتے ہیں مگر وزنی بڑے ہوتے ہیں وہ ہماری پشتوں میں کہتے ہیں جو پتھر وزنی ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پڑا رہتا ہے اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا چنانچہ سابقون جو ہوتے ہیں نا سبقت لے جانے والے وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ پورا واشنگٹن ہل جائے اور جتنی ان کی مشینری چل جائے مگر ایک ملہ عمر کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں کہ ڈھونڈ نکالے اتنے ان کے یعنی ہیوج قسم کی مشینری پوری دنیا کا سیٹلائٹ نظام ان کے پاس اپنے آپ کو سپر پاور گرداننے والے ایک وزنی ملہ عمر کو کئی ڈھونڈ کے نہیں نکال سکتے کیوں اس لیے کہ سبقت لے جانے والوں کا وزن بڑا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ان کی قدردانی فرماتے ہیں اللہ رب العزت تو بڑے قدردان ہیں اور شکوہ بھی فرماتے ہیں ماں قدر اللہ حق قدری کہ لوگوں نے میری قدردانی نہیں کی جیسے اللہ کے قدر کرنے کا حق تھا نا وہ حق ادا نہیں کیا وہ حق کیسے ادا نہیں ہوا کہیں نقل مرقد کی چھاؤں میں سجدہ کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ اشاروں میں سجدہ اداؤں میں سجدہ کبھی انٹیریئر جانے کا اتفاق ہوا ہو آپ کو ان کا جو سلام ہوتا ہے وہ بھی آدھا سجدہ ہوتا ہے وہ یوں کر کے جھک کے ملتے ہیں شہری لوگ عموماً جھٹکا لے کر سائٹ پہ ہو جاتے ہیں کہ یہ پاؤں سے پکڑ کے کھینچنے والا ہے یا کیا کرنے والا ہے تو ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ اشاروں میں سجدہ اداؤں میں سجدہ تو یہ کمزوری کی علامت ہے چنانچہ اللہ رب العزت محبت کے قابل ہیں اور اللہ رب العزت ہی دیکھیں اللہ کا نام خود حق تعالی سورہ الرحمن میں فرماتے نا فتبار کسم و ربک تبار کسم و ربک تیرے رب کا نام بہت برکت والا ہے اب آپ دیکھیں نا اتنی برکت والا نام ہے کہ ایک نوجوان مرد اور ایک جوان عورت ان دونوں کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے بیچ میں جب اللہ کا نام آ جاتا ہے نکاح کی سورت میں جب اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے تو اتنی برکت والا نام ہے کہ اب ان دونوں کا صرف دیکھنا نہیں ایک دوسرے کو چھونا بھی عبادت ہو گیا یہ تیرے رب کے برکت نام کی برکت ہے. اللہ کے نام کی بڑی برکت ہے دیکھے جانور تڑپ رہا ہے گائے بھینس یا بکری کے پیٹ میں مروڑ ہو جائے اور وہ تڑپنے لگے اس پہ چھری پیر دی جائے اور اللہ کا نام لے لیا جائے بسم اللہ اللہ اکبر تبارکسم ربک اب یہ اس کا گوشت کھانا حلال ہو گیا اور اگر یہ یوں ہی تڑپ کے مر جائے تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے وہ مردار یہ تیرے رب کے نام کی برکت تبارکسم ربک تو اللہ کا نام برکت والا دو بندوں کا رشتہ آپس میں جوڑ دے ایسا برکت والا نام اور ایسا برکت والا نام کہ مردار جانور پر پڑھ لیا جائے اور اس کو مردار ہونے سے پہلے پہلے ذبح کر دیا جائے تو حلال ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے نام کی برکتیں ہیں ایک دن ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ اپنے مریدین کے سامنے بات فرما رہے تھے کہ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے اللہ رب العزت کے نام میں بڑی برکت ہے یہ نام یوں لو حق تعلی فرماتے نا کل اللہ ابد الرحمان تم چاہے اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا صفاتی ناموں سے پکارو مثلا الرحمن اور اچھا اس میں ایک اور نکتے کی بات ہے عربک گرامر کا اصول ہے کہ جو معرفہ لفظ ہوتا ہے نا اس پہ حرف ندا داخل نہیں ہوتا یا ارحمان کہنا گریمریٹیکل انداز میں غلط ہے یا الرحیم کہنا گرامر کے لحاظ سے غلط ہے. کیوں اس پر علی لام داخل ہو گیا تو یا رحمان کہہ سکتے ہیں یا رحیم کہہ سکتے ہیں جب اس کو معرفہ ہٹا دیں گے تو پھر پکار سکتے ہیں مگر لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور اللہ کے ذاتی نام میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے جو نام پسند فرمایا اللہ ویسے تو سارے نام اللہ کے حق تعلّہ فرماتے خلد اللہ ابد الرحمان ائی اماں تد فلاسما الحسنہ تم چاہے رحمان کو ہو چاہے اللہ کو جس نام سے مجھے پکارو میرا ہر نام خوبصورت مگر اللہ کا جو ذاتی نام ہے نا اللہ اس میں کمال یہ ہے کہ اس پر علی فلام داخل ہے مگر اس کے ساتھ مار حرف ندا لگتا ہے یا اللہ دیکھیں اس میں ٹوٹ پوٹ کوئی نہیں ہو رہی قانون یہاں تبدیل ہو رہا ہے کہ اب تم یا اللہ کہہ سکتے ہو یہ ایسا نام ہے کہ اس پر اگر حرف ندا لگ جائے گی تو دعا قبول ہو جائے گی تمہاری گرامر کی غلطی نہیں ہوگی اور اتنا کمال ہے اس نام میں کہ اس کے جتنے اجزاء کر دو جتنے ٹکڑے بنا ڈالو ہر ہر ٹکڑا اللہ پر دلالت کرے گا باقی پیچھے کے حصے کو ہٹا دو صرف علیف لام ال عل تو ال بھی اللہ پر دلالت کرتا ہے علیف ہٹا دو لاہ رہ جائے گا تو لاہ بھی اللہ پر دلالت کرتا ہے للہ ہی معاف سماوات و مافل ارد علی فلام کو ہٹا دو لہو بج جائے گا لہو مافل سماوات ما جتنے ٹکڑے کرتے جاؤ ہو تو ہو بھی اللہ پر دلالت کرتا ہے جتنے اجزا بناتے جاؤ گے دلالت ایک ذات پر ہوگی اور وہ ذات ہے اللہ کی تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت ابو الحسن خرقانی رہے مح اللہ اپنے مریدین کے سامنے لفظ اللہ کی تفصیلات بیان فرما رہے تھے ایک فلسفر آ کے کھڑا ہو گیا اس نے بھی بیان سننا شروع کیا یہ فلسفروں کو ہمارے دور کے فلسفی جو ہوتے ہیں نا ان کو وہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے چل ان کو وہ چل بلی سی مچتی ہے تو اس نے اپنی فلسفی وہاں جھاڑ دی اللہ والے کے محفل میں اس نے فلسفی جھاڑ دی کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ نام کا اتنا اثر ہو کہ اس سے یہ تبدیلی آ جائے وہ تبدیلی آ جائے حضرت یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کو اللہ پاک نے بصیرت دے رکھی ہوتی اور ہر بات اس انداز میں اللہ پاک ان کی زبان سے نکلواتا ہے کہ دوسروں کا علاج ہو جاتا ہے ابو الحسن خرقانی رحم اللہ نے پلٹ کر جب دیکھا نا تو فرمایا خر چپ اب جو خر اور چپ دو الفاظ کے نا خر فارسی میں گدے کو کہتے تو وہ فلاسفر صاحب کی ہوائیاں اڑ گئیں رنگ تبدیل ہو گیا اور ایک عجیب چہرے کی وہ چہرہ اتر گیا مرجا گیا تو ابو الحسن خرقانی رحم اللہ مسکرائے فرمایا کیوں بھائی تمہیں کیا ہوا جو تمہاری رنگ میں اتنی تبدیلی آ رہی کہ حضرت آپ نے اتنی بڑی محفل میں مجھے گدا کہا میں یہی تو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ ایک گدا کہنے سے تمہارے چہرے پر اتنی تبدیلی آ گئی اللہ کا نام محبت سے لوگ تو تبدیلیاں نہیں آئیں گی تو یہ اتنا برکت والا نام ہے تبارکرام یہ تیرے رب کا اتنا برکت والا نام ہے یہ جہاں لے لیا جائے وہاں کام بنتے چلے جاتے مگر زبان کا فرق ہوتا ہے اب آپ کہیں گے ہم تو اور وقت اللہ اللہ کرتے ہماری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ڈرون مسلسل پڑ رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے بھائی زبان کا فرق ہوتا ہے یہی لفظ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا جب ایک مشرک قتل کرنے کے برے ارادے کے ساتھ آیا اور اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلے درخت کے نیچے استراحت فرمائے اس نے کہا موقع بڑا اچھا ہے کوئی مرید نہیں کوئی صحابی نہیں ایک میں ہوں اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے اپنی تلوار تھانی کہ بس یہ تو بڑا اچھا موقع ہے دل ٹھنڈا کرنے کا یک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آ گئی اٹھ کے بیٹھے جب دیکھا تو مشرک تلوار تانے ہوئے کھڑا ہے اور کہتا ہے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا یا محمد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ تبارہ اسم ربک یہ نام لیا فرمایا اللہ اور ہی کہا اللہ تو اس پر کب کبھی تاری ہو گئی وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور فرمایا تجھے کون بچائے گا تو وہ تو تھا نا مشرک تو اس نے پھر اللہ کا نام تو نہیں لیا اس نے کہا آپ بڑے مہربان ہیں آپ تو ہاشمی ہیں آپ تو قریشی ہیں آپ کا تو خ کرم ایسا ہے کہ دشمنوں پر برستے رہتے ہیں دشمنوں پر آپ کا خواہ کرم برستا رہتا ہے آپ تو بڑے رحیم ہیں کریم ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے معاف کر دیا تو دیکھیں لفظ اللہ کی اتنی برکت ہے اب دیکھیں قرآن میں ایک تذکر آیا اللہ رب العزت نے سیدنا عیسا علیہ السلام کو موجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردے کے پاس کھڑے ہو کے فرماتے تھے ایک مرتبہ قم کم بزن مردہ کھڑا ہو جاتا میں اور آپ اگر سوا لاکھ دفعہ بھی پڑھ لے تو ایک مردہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا بلکہ سویا ہوا آدمی بھی نہیں جاگ سکتا ہمارے کہنے سے کیوں زبان کا فرق ہے وہ نبی اللہ کی زبان ہے اور اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہا ہے کمب از اللہ تو مردہ کھڑا ہو جاتا ہے اور میں اور آپ سوتے ہوئے کو کہتے رہے کمب از خیر من النوم <تصح> وہ مزید لحاف کے اندر گستا چلا جائے گا کیوں زبان کا فرق ہے تو اللہ کا نام بہت برکت والا ہے اور اللہ کی محبت یہ انسانیت کی ضرورت ہے علما نے لکھا تحتاج القلوب الى اقوالها من الحکمہ دلوں کی سب سے بڑی محتاجی یہ ہے کہ انہیں حکمت کی باتیں چاہیے اور حکمت کی باتیں اللہ والوں کے پاس سے ملا کرتی لہذا محبت بری باتوں کے سننے سے اللہ کی محبت دل میں اجاگر ہوتی چنانچہ اقبال نے شاید کہا کہ نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو تیرا وجود کلب و نظر کی تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی تو یہ چیزیں محبت کی یہ شوق سے ملا کرتی دیکھیں دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی جو دو نعمتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کی تعریف کی جائے یہ سب سے بڑی نعمت اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے لقاء مل جائے چنانچہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی ثنا بیان ہو ہماری زبان سے اللہ کی تعریف بیان ہو مغفرت کا وعدہ ہے جو لوگ کثرت سے اپنے مبارک رب کا برکت والے رب کا نام لیا کرتے ہیں اس پر مغفرت کا وعدہ ہے یقینی کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی تو یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو گئی کہ اللہ کی سنا بیان کی جائے اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ کی ملاقات نصیب ہو جائے لقا مل جائے اللہ اور اہل جنت کو اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی و لینا مزید ہم انہیں اتنا مزید عطا کریں گے اہل جنت کو کہ وہ خوش ہو جائیں گے اپنے محبوب سے تو فرمایا نا وی کا رب کا میرے محبوب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ کہیں گے بس بس بس اور نہیں چاہیے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ ہوتا ہے نا کسی کو یوں ہاتھ میں بھر دیا کسی کو جھولی میں بھر دیا میرے محبوب کو اتنا عطا کروں گا کہ وہ بس بس کہتے رہ جائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ تو خیر یہ دو بڑی نعمتیں دنیا اور آخرت کی ایک اللہ کی تسبیح بیان کرنا اللہ کی صناح بیان کرنا اور دوسرا اللہ کی ملاقات لہذا اللہ سے جن کو محبت ہو جنہیں شوق ہو جتنا محبت زیادہ ہوگا ہوگی اتنا جو ہے اس کی ملاقات اللہ سے آسان ہوگی اب دیکھیں نا ماں کو محبت ہوتی ہے اولاد سے بچہ بیرون ملک چلا جائے کام کے سلسلے میں یا پڑھائی کے سلسلے میں اب ماں کا دل بچے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے کہ ہائے میرا لال جو ہے وہ باہر گیا ہوا ہے میں اسے کیسے ملوں تو یا اس کی تصویر اپنے ساتھ لگائے رکھتی ہے یا اس کا لباس جو اس نے چھوڑا ہوا تھا نا کوئی کپڑے اس کے گھر میں رہ گئے ہوں تو اس نشانی کو اپنے پاس رکھتی ہیں اور اسے دیکھ دیکھ کر اپنے بچے کو یاد کرتی کوئی مر جائے تو مرنے والے کی نشانی کو ہم محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں مثلا مرنے والے کا کمرہ جو وہ استعمال کرتا تھا ہم وہاں جا جا کر اس کو روتے ہیں یاد کرتے ہیں کہ ہمارا وہ فلانا جو تھا وہ یہاں بیٹھ کر یوں بیٹھا ہوتا تھا یوں لیٹا ہوتا تھا اس جگہ کو جا کر رو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا جس سے محبت ہے اس کی نشانی سے وہ یاد آتا ہے تو اللہ پاک کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کی ذات ماورائے عقل ہے ماورائے سمت ہے اس کا نہ احاطہ ہو سکتا ہے نہ اس کی سوچ ہو سکتی ہے تو اب جو لوگ اللہ کی محبت میں مبتلا ہیں وہ کیا کریں تو اللہ پاک نے ان کے لیے اپنی نشانیاں چھوڑ دی شاعر اللہ جنہیں کہتے ہیں نا یہ میری نشانیاں انہیں دیکھ کر تم مجھ سے محبت کا اظہار کرتے رہنا تو سب سے بڑی نشانی اللہ کی بیت اللہ ہے اس پر اللہ رب العزت نے اپنے جلال کی جمال کی ساری تجلیات ڈال دی اور فرمایا کہ تم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرنا تم میری محبت میں یہ نشانی تمہارے کام آئی گی چنانچہ ہم جو ہے سب پاکستان میں ہوں کہ ایران میں ہوں تاش میں ہو کے بخارا میں ہوں ہم کہتے ہیں متوجہ الجہت القعت شریفہ اور نماز پڑھ لیتے سکون حاصل ہو جاتا ہے یہ اللہ کی نشانی اور فمائ جو بہت زیادہ محبت کرنے والے محبین اور ان کا دل مطمئن نہ ہو رہا ہو تو رختِ سفر باندھو حج اور عمرے کے لیے چلے آؤ پھر تمہارا دل چاہے کہ تم اپنے رب سے ہوتا ہے نا محب چاہتا ہے کہ محبوب سے ہاتھ ملا لوں مصافہ ہو جائے پھر بڑی خوشی ہوتی ہے تو فرمایا میں اسد سے استعلام کر لو میرے مصافے کا تمہیں سکون مل جائے گا چاہتے ہیں معانقہ کر لیں اپنے محب سے محب چاہتا ہے محبوب سے معانقہ ہو جائے تو ملتظم بنا دیا کہ میرے ملتظم سے لپٹ جاؤ تمہیں سکون مل جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرت القضاء کے موقع پر دیکھا کہ باب ملتظم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور بھی لگایا ہوا ہے سینہ اثر بھی چپکایا ہوا ہے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر حیران ہوئے اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو فرما یہی تو وہ در ہے جس پر آنسو بہانا چاہیے باز ہوتا ہے نا کہ, محب چاہتا ہے کہ محبوب کا دامن پکڑ کر اس کو پکاروں تو بیت اللہ کو اللہ نے غلاف دے دیا کسی مکان کو آپ نے غلاف میں دیکھا ہے آج تک سوائے بیت اللہ بیت اللہ کو اللہ نے غلاف دے دیا کہ تمہاری یہ تشفی بھی ہو جائے تم محبین چاہتے ہیں کہ محبوب کے ہاتھوں سے جام لے لے تو زمزم کا چشمہ جاری کر دیا کہ تمہاری یہ بھی تشفی ہو جائے یہ محبت کے تقاضے ہیں اور یہ شاعر اللہ ہیں اللہ کی نشانی ہے جس نشانی پر جاؤ گے تمہارے اندر محبت ابھرتی چلی جائے گی اور تمہیں مزہ آتا جائے گا سکون ملتا جائے گا لہذا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو ان کے ساتھ بیٹھو ان سے سنو جب تم اللہ والوں سے سنو گے اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ گے تو تمہارے اندر محبت مزید بڑھتی چلی جائے گی دیکھیں علماء کی ضرورت جنت میں بھی پیش آئے گی کیوں کہ جب اہل جنت سے اکتعلیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی تم کو ساری نعمتیں مل گئی وہ کہیں گے جی سب مل گئی میں کوئی باقی تو نہیں کہا نہیں جتنا وعدہ ہوا تھا اس سے ڈبل مل گئی ہیں ہمیں مزید کچھ نہیں چاہیے اللہ پاک فرمائیں گے فص ال ذکر جاؤ ابھی اپنے علماء سے مشورہ کرو ان سے پوچھو جو اہل علم ہے تم میں جنت میں ان سے ذرا مشورہ لو وہ تمہیں کچھ سمجھائیں گے اب جب جنتی اہل ذکر یعنی اہل علم کے پاس پہنچیں گے تو اہل علم کے امام سید الانبیاء اور باقی انبیاء اور اس طرح باقی اہل علم تو جب جنت ہی ان کے پاس پہنچیں گے اور ان سے مشورہ لیں گے تو وہ اہل علم بتائیں گے کہ بھائی اللہ نے دیدار کا وعدہ کیا تھا جنت اور وہ ابھی باقی ہے تو پھر لوگ کہیں گے ہاں اللہ ایک چیز باقی ہے کہ اب آپ کی کا دیدار ہو جائے تو پھر اللہ پاک نے وہاں یہاں کتنی گندی استعلے نا ہم بازار حسن کتنی گندی جگہ کو کہتے ہیں اور اہل جنت کے لیے اللہ نے بازار حسن بنا رکھ آپ یہاں جب کسی شادی میں جانا پڑ جائے تو کتنا بند سنور کے ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ مرد بھی تیار ہو رہے ہیں مردوں میں بھی وبا آ بیوٹی پارلر کی فیشل کرنے جا رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے وہ تیار ہو رہے ہیں جی کیا چکر ہے وہ ایک دعوت میں جانا ہے تو ہم ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے ہماری چہرے میں ایسی رونق ہونی چاہیے مگر چہرہ وہی وہ بھدا کا بھدا رہتا ہے بدلتا تھوڑی ہے یہ تو دنیا ہے اگر کسی کے ہونٹ موٹے ہیں وہ پارلر والے تو چھوٹے نہیں کر سکتے وہ لے پوتی کر کے کچھ بنا دیں مگر بنتا پھر بھی کچھ نہیں تو جنت میں اللہ رب العزت نے حسن کا ایک بازار بنایا ہے جہاں اہل جنت جا کر اپنے جسم کے ساتھ میچنگ آنکھیں لگا لیں گے جسم کے ساتھ میچنگ ہوٹ بنا لیں گے کہ میرے اوپر یہ تھوڑی سوٹ نہیں کرتی پتلی لے لوں گول لے لوں میرے چہرے کے ساتھ موٹی آنکھیں سوٹ کرتی ہیں اور ہیں میری چھوٹی تو موٹی لے لوں وہ جو چاہے گا اس بازار میں اس کو مل جائے گا اور تبدیل ہو کر جائے گا اپنے رب کی زیارت کے لیے اور ہم تو جمعہ خان ہیں نا اور جمعہ خان بھی ایسے ہیں کہ جمعہ پڑھنے جب ہم آتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے ہمیں بچے کی ڈیوٹی جس کا گھر سے مسجد دور ہوتی بچے کی ڈیوٹی لگاتے لگا دیکھنا کہ جب دوسری آزان شروع ہو تو مجھے بتانا تھا کہ پھر مولوی مجھے سننا نہ پڑے مولوی کے سننے سے الرجی ہوتی ہے میں تو ہم بچوں کی ڈیوٹی لگاتے کہ جب دوسرا خطبے کے لیے دوسری آزان ہو تو پھر ہم گھر سے دوڑیں گے اور جمعہ جو ہے نا جمعہ یہ اللہ کی کے دیدار والی نعمت کی نیم البدل ہے دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا نا وہ اتوب ہی متشابہ ہم نے ہر چیز کا کی یہ جو کیلا آپ کھاتے ہیں دنیا میں یہ کیلا اللہ پاک نے اس لیے پیدا کیا تاکہ جنت میں جب آپ کے سامنے کیلا پیش ہو تو آپ اس کو پہچان سکیں انار آپ کھاتے ہیں جتنے پھل فروٹیں جتنی نعمتیں یہ و اطوب ہی متشابہ یہ جنت کی نعمتوں کی مشابہت ہے تاکہ آپ کو وہاں اجنبیت نہ ہو آپ کے پاس جو بھی نعمت آئے تو آپ اس کو پہچان سکو کہ ہاں دنیا میں ہم نے سیب دیکھا تھا کھایا بھی تھا اور جب اس کا ذائقہ لیں گے تو وہ ذائقہ کچھ اور ہوگا اس انار کا ذائقہ کچھ اور اس انار کا کچھ اور تو وہ اتو ہی متاب اللہ کی ہر نعمت کی مشابہت دنیا میں موجود ہے تو جو میدان مزید کی مشابہت ہے نا کہ اللہ کا دیدار ہوگا اس کی مشابہت جمعہ کا جوڑ ہے جمعہ کا اجتماع ہے یہ جو یہ میدان مزید کی مشابہت اور ہم اسی کو گنوائے جا رہے ہیں ہم ٹوٹل بنے ہوئے ہیں جیسے وہ سنڈے کے سنڈے آتے ہیں اور اپنے فادر پر ان کا ایک احسان ہوتا ہے کہ ہم آپ کو سننے کے لیے آ ہیں زیادہ بولے نہیں بس سو ڈالر لے لیں پورا ہفتہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف کر دیں بس اب ہم بھی اسی نہج پہ چلتے چلے جا رہے ہیں ہم جمعے کو آتے ہیں مولوی صاحب زیادہ نہ بولے خطبہ سنائیں نماز پڑھائیں فارغ کریں کوئی مولوی ذرا سی کرت لمبی کر دے کہ یہ پوری آسین پڑتا ہے یار کہ اور چلو تو ہمیں ان نعمتوں سے جب تک شناسائی نہیں ہوگی تو پھر وہاں جنت میں کیا کرو گے کیسے پہچانو گی جمعہ خان صاحب آپ جنت میں کیسے مزید کی محفل کو پہچانیں گے کہ وہاں پہلے انبیاء کی کے ممبرس اس کے بعد صلاحہ کے صدیقین کے شہداء کے ممبر ترتیب سے لگے ہوں گے کوئی یاقوت اور مرجان کے ممبر پہ بیٹھ کے اپنے رب کا دیدار کرے گا کوئی سونے اور چاندی اور جواہرات کے ممبروں پہ بیٹھ کے اپنے رب کا دیدار کرے گا اور تم جو چوری چوری مسجد آئے تھے آخری قاعدہ تمہیں نصیب ہوا تھا تم کیا کرو گے اہل جنت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو حور اور غلمان ان کے خدام ہوں گے نا یہ جب ان کو دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اتنا حسن کہیں یہ ہمارے وہ معبود تو نہیں تو وہ بتائیں گے نہیں نہیں ہم آپ کے خادم ہیں اور جب میدان مزید سے جنتی اللہ کا دیدار کر کے آئے گا ہوتا ہے نا آپ جب سفر کر کے آتے ہیں تو دھول مٹی آپ کے چہرے میں داڑھی میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے پرا گندا چہرہ ہوتا ہے اللہ کے دیدار کی محفل میں اتنا نور لوگوں پر بہ رہا ہوگا کہ ان کے چہرے نور سے بھر جائیں گے اور اہل جنت جب اللہ کا دیدار کر کے اپنی جنت میں واپس آئیں گے تو ستر سال تک ان کے خدام خود اور غلمان ٹک ٹکی باندھ کر اس جنتی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کون ہیں وہ گا کہ میں وہی جنتی ہوں صرف اپنے رب کا دیدار کر کے آیا ہوں تبارک تبارکس ربک تیرے رب کا نام کتنا برکت والا ہے دیکھیں آج کی گزارشات یہیں پر ختم کرتے ہیں صرف آپ کو ایک بات سمجھا دوں دنیا کی محبت انسان کو مبتلا کرتی ہے کس میں آزمائشوں میں دیکھیں قرآن سے ثبوت ملتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے چاہا دنیا والے نے دنیا میں رہنے والے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف سے محبت کی مخلوق کی محبت مخلوق سے ہیں اب جو محبت کی نظر سے دیکھا تو بیٹا کنویں میں چلا گیا مبتلا ہو گیا نا بیٹا کنویں میں چلا گیا زلیخا نے جب ٹوٹ کے چاہا سیدنا یوسف کو تو حضرت یوسف کو جیل جانا پڑ گیا تو مفسرین نے لکھا کہ اہل دنیا کی محبت مخلوق کی محبت تمہیں ابتلاع آزمائش کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی اور اللہ کی محبت وہ کامیابی کی سند ہے جو اللہ کی محبت میں دیکھیں ایک جرنل سا اصول ہے اگر آپ مخلوق کی محبت میں مبتلا ہو جائیں تو یہ طے شدہ بات ہے کہ مخلوق کو مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا اللہ کی محبت اختیار کرو کہ اللہ کی محبت کا انجام ملاقات پر ہے لکھا پر ہے اور مخلوق کی محبت کا انجام جدائی پر ہے جتنی محبت زیادہ ہو جتنا تعلق زیادہ ہو مگر جدائی بالآخرانی اور وہاں جتنی محبت زیادہ ہوتی جائے گی اتنی ملاقات کا چانس بڑھتا چلا جائے گا چنانچہ اپنے والدین سے اپنے بچوں سے اپنے بیوی سے اپنے عزیز و اقارب سے محبت کرنا منع نہیں ہے منع نہیں ہے مگر حدود قائم ہے اس کی کہ ان حدود کے اندر رہ کر اپنے والدین سے محبت کرو اپنی اولاد سے محبت کرو اپنے بیوی بچوں سے محبت کرو مگر ان حدود پر قائم رہو حدود سے تجاوز نہ کرو چنانچہ حق تعالی نے سور توبا میں فرمایا فرمایا کل انکان آبا اکم و ابنا اکم و اخوان ازواجم عشیرت اموالا وہ تجارت کسادہ مساکن و ترزو نا کم اللہ و رسولی ان سے کہہ دو میرے محبوب کہ اگر تمہارے والدین آبا کم وہ ابنا کم تمہاری تمہارے اولادیں وہ تمہارے بھائی برادری والے وہ تمہاری بیویاں و تمہارے خاندان والے تمہارے رشتہ دار وہ اموال طرف اور تمہارے اموال کہ جن کا تمہیں ہر وقت وہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں ہم سے چھن نہ جائے وہ تجارتً تشونا اور تمہاری تجارت جس کے نقصان کی تم ہر وقت اس میں لے لگے رہتے ہو کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے وہ مسا کہ اور گھر جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو اپنے احب الیکم من اللہ اگر یہ چیزیں اللہ کی محبت کے درمیان آڑے آ گئیں منع نہیں ہے لیکن اگر یہ آڑے آ گئیں وہ ہی اور اللہ کے رسول کی محبت کے درمیان بھی حائل ہو گئیں وہ جہاد انفی ہی اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے تمہارے لیے رکاوٹ بن گئیں سو حتہ یاتی اللہ ہوگے پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے چنانچہ محبتوں سے انکار نہیں ہے سب ساری محبتیں یہ جو بیان ہوئی ہیں یہ جائز ہیں اب کہیں آپ یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا ساری محبتیں جائز ہیں تو کل سے گرلس کالج کے گیٹ پہ کھڑے ہوں <laughs> وہ جائز نہیں ہے یہ جو بیان ہوئی ہے یہ جائز ہیں مگر فتحب اللہ اگر یہ اللہ کی محبت کے درمیان آڑے آ گئی باپ اچھا لگتا ہے آرے کیسے آتی ہے بی بی نے کہا جی میں ٹی وی ہونا کہ آڑے آ گئی محبت اللہ پاک فرماتے شیطان کی ایک بریگیڈ فوج ہے پوری متلانا گھر بیوی بی کہتی نہیں جی بچوں کی ضرورت ہے آپ لے آئے اب زن مرید قسم کا آدمی اگر عبداللہ ارون روڈ سے اٹھا کے لے آیا اللہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے میں دخل اندازی نہیں کرتا ہوں فتح ربسو حتہ یاتی اللہ پھر انتظار کرے اللہ کا اللہ کے حکم کا لہذا خاندان برادری والوں نے کہا ہم نے تو فلانے کی زمین ہتھیار آپ, آپ کو بھی حصہ ملے گا آپ نے ان کے حق میں گواہی دے دیتا پھر انتظار کرو اللہ کا حکم آئے گا اور اللہ کا حکم باجے گاجے بجاتے ہوئے نہیں آتا کہ پتہ چل جائے وہ تمہارے جلوسوں کی طرح نہیں ہوتا تم اللہ کی اللہ کے رسول کی محبت کے جلوس نکالتے ہو ایک دوسرے کو کنو سے مارتے ہو بلڈنگوں سے کینو پھینکے جاتے ہیں اور اس اسے کیج کرتے ہیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ربی کے جلوس میں ٹرک کے بونٹ پہ بھی ہار ہوتا ہے اونٹ کے گلے میں بھی ہار ہوتا ہے مولوی صاحب کے گلے پہ بھی ہار ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا سینئر عاشق کون سا ہے تو میں کیا ارض کر رہا تھا جی کہ فتربسو حتہ یقتی اللہ ہوگے اگر مخالفت میں چلو گے جب کوئی چیز تمہیں پسند آ جائے گی دیکھیں تین باتیں شرط اولی ہیں کیا کلن کن تم تو حبون اللہ پاک فرماتے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول ان کو بتا دو فتبی آپ کی اتباع اختیار کریں یو حب پھر اللہ ان کو خود محبوب بنا لے گا پہلے تو یہ اللہ کو محبوب بنانے کے متقاضی تھے کہ اللہ ہمارا محبوب بن جائے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے رسول کی اطاعت اختیار کر لے میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا تو پہلی شرط سنت ہے رسول اللہ کے طریقے پر آ جاؤ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاؤ گے بدعات سے انکار کر لو اللہ کے ہاں مقبول ہو جاؤ گے آج ہم کہتے نہیں ہم نے زندگی ایسی گزارنی ہے بس اللہ سے کو کرم ہو جائے اللہ پاک ایسے کرم نہیں فرماتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے میں نے کہا وہ تمہارے جلوس کی طرح میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ تمہارے جلوسوں کی طرح شور مچاتا ہوا نہیں آتا اللہ کی پکڑ جب آتی ہے نا خاموشی سے آتی ہے خاموشی سے ایسی پکڑ آتی ہے کہ آپ کے ویم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور وہ چیز پکڑ میں بن جاتی ہے اب آپ دیکھیں نا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر ڈرون حملے ہوں مگر مسلط ہے آپ پر آپ درنے بھی دیں آپ شور بھی مچائیں آپ چاہتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو دن ب دن بڑھتا چلا جا رہا ہے مہنگائی ہو نہیں ہونی چاہیے مگر مسلط ہو رہی ہے آپ کیوں اس لیے کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی روگردانی کی ہے تو تمہاری معیشت کو بھی تنگ کر دیا تمہاری زندگی کو بھی اجیرن کر دیا تمہارے حالات کو بھی ٹائٹ کر دیا اور یہ ہے فتح حتا یاتی اللہ ہو بے کہ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے پھر اللہ پاک نہیں چھوڑا کرتے ہیں ملاقات کے چار اصول ہوتے ہیں جی بس یہ اس پر میں بات ختم کر دیتا ہوں ملاقات کے چار اصول ہوتے ہیں پہلا اصول یہ ہے کہ ملاقات یا تو غذا کی مانند ہوتی ہے غذا ہماری ضرورت ہوتی ہے نا کھانا نہ ملے تو آدمی مرجھایا ہوا ہوتا ہے تو غذا ہمارے جسم کی ضرورت ہے تو اس طرح بعض لوگوں سے میل جول ہمارے جسم کی ضرورت ہے ہماری زندگی کی ضرورت ہے اولاد بیوی بچے گھر والے یہ تمہاری ضرورت ہے ان سے ملاقات ان سے ملنا جلنا یہ غذا کی مانند ہے اور ایک ہوتی ہے دوا کی مانند ملاقات دوا کی مانند بیمار آدمی کی صحت کے لیے دوا ضروری ہوتی ہے گرچہ وہ دوا کڑوی ہو مگر وہ اس کڑوے گوٹ کو بھی استعمال کرتا ہے کہ مجھے صحت مل جائے تو اس طرح فاسق رشتہ داروں سے ملنا اور ان سے رشتہ ناتا چلانا یہ انسان کو دوا کیسی ضرورت ہے اس کی یا جن لوگوں کی سے وہ نہیں ملنا چاہ رہا مگر شریعت حکم دے رہی ہے کہ ان سے تم ملو تو یہ دوا کی مانند اور ایک ملاقات زہر کی طرح ہوتی ہے جو ہے اس سے موت واقع ہوتی تو زہر سے ہم سب بچتے ہیں کوئی ہمارے سامنے سو ٹافیوں میں صرف ایک ٹافی کو زہر آلود کر کے رکھ دے اور اس کو آپس میں شیفل کر کے رکھ دے کہ جی اب آپ اس میں سے ٹافی کھائیں مگر یاد رکھیے گا 99 ٹافیاں زہر آلود نہیں ہیں صرف ایک زہر آلود ہے ہم کہیں گے میں نے کبھی زندگی میں ٹافی نہیں کھائی ہے مجھے پسند ہی نہیں کیوں جانتے ہیں کہ زہر کا انجام مرنا ہے تو اس طرح بعض ملاقاتیں زہر کی طرح ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں وہ فاسق فاجر دوستوں کی محفل جس جن کے ساتھ جا کر تعلق رکھنے سے انسان ان جیسا ہو جاتا ہے تو ملاقات کی قسمیں آپ سمجھ رہے ہیں ایک غذا کی طرح ایک دوا کی طرح اور ایک زہر کی طرح اور ایک ہوتی ہے جو سانس کی طرح اہمیت رکھتی ہے اب زندگی کے لیے سانس سب سے ضروری چیز ہے تو اسی طرح الحل اللہ کی ملاقات یہ سانس کسی حیثیت رکھتی ہے جس سے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اللہ کا کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھتی ہے جب ہم ابھی اس محفل میں جو ہم نے بات چیت کی ہے اس میں اللہ کی بڑائی بیان ہوئی ہے اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں کوئی ایسی آپ کو ٹریننگ تو نہیں دی گئی نا کہ آپ یوں کریں اور وہاں جا کے پھٹ جائیں وغیرہ وغیرہ تو ایسی محافل جو ہوتی ہیں وہ سانس کی سیز حیثیت رکھتی ہیں لہٰذا انسان غذا والی ملاقات کو جاری رکھے دوا والی ملاقات کو جاری رکھے سانس والی ملاقات کو اہم پریورٹی دے اور زہرالود ملاقات سے بچتا رہے تاکہ روحانی دیکھے زہر کھانے سے جسمانی موت واقع ہوتی ہے اور زہریلے دوستوں کے ساتھ محفل لگانے سے روحانی موت واقع ہوتی ہے تو جس طرح جسمانی موت انسان کو قبر کے گھڑے میں پہنچا دیتی ہے اس طرح روحانی موت انسان کو جہنم کے گھڑے میں پہنچا دیتی ہے لہٰذا آج کی ملاقات میں یہ ابتدائی باتیں تھیں آپ کے ساتھ اللہ کی محبت کے عنوان سے انشاءاللہ اللہ زندگی رہی تو آئندہ نشس میں پھر اللہ کی محبت ہی کے عنوان سے مزید آگے باتیں کریں گے وآخر و آخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین دعا فرمالیجیے الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وسلۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المرسلین اللّہ انسل من خیر ماسعل منہ نبی کا و ابدوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسْتَعَاذِكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ وَعَبْدُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا الِاجْتِنَابَ اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ الْقُرْآنِ وَزَيِّنْ أَعْمَالَنَا بِزِينَةِ الْقُرْآنِ و من الراشدین و جانا من الفا عزین و جال نا من المستفرین اب الاصحار یا رب العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے اور کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے الہ العالمین جو زندگی ہم نے معاسیتوں غفلتوں اور نافرمانیوں میں گزار ڈالی اس پر محافی کا معاملہ فرما الہ العالمین آئندہ کی زندگی ہمیں اطاعت اور تاب والی نصیب فرما العالمین مسلمان جہاں کہیں مظلوم و پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی دستگیری فرما جو مسلمان عالم کفر سے برسر پیکار ہیں العالمین ان کی مدد اور نصرت فرما یا اللہ جو لوگ دین کی دعوت لے کر چل رہے ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما دین کا کام کہیں پر بھی کسی بھی شعبے میں کسی بھی عنوان سے اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے یا اللہ اس کی مدد فرما بالخصوص اصلاح معاشرہ کے دوستوں کی مدد اور نصرت فرما ان کے ظاہر و باطن کو ایک فرما الہ العالمین ان کو اپنی لکھا اپنی محبت نصیب فرما الہ العالمین ان کی زندگیوں کو سنتوں سے منور فرما الہ العالمین بدعات سے رسومات سے کفر سے شرک سے غیبت سے جتنے بھی اعمالِ ہیں یا اللہ ان سے ان کی حفاظت فرما اے الہ العالمین ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما میرے بڑے بھائی کا کل آپریشن ہوا ہے بائی پاس کا دعا فرما اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ کلی عطا فرمائے اللہ العالمین ان کو بھی اور جتنے بھی مریض گھروں میں ہسپتالوں میں جتنے جسمانی مریض ہیں جتنے روحانی مریض ہیں یا اللہ سب کو شفاء کا اور یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما جتنے مرحومین ہیں العالمین سب کی مغفرت فرما جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما اللہ عالمین ہم سب کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے لواء الحمد کے نیچے محشور فرما ان کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما اے العالمین ان کا اور صالحین کا ساتھ جنتوں میں عطا فرما الہ العالمین ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب اساتذہ و مشائق حقداران دعا ہیں یا اللہ سب کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما اے العالمین سعادت کی زندگی اور کل میں والی موت مقدر فرما اے العالمین یا اللہ اسلام کا بول ہر جگہ بالا فرما سبحان ربک کا رب العزت اماں یا صفون علی المرسلین الحمد للّہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الرحمین